الحمد للہ وقفہ وسلم امبآباد نبی کے متعلق جو اتنی ساری چیزیں میں نے بتائی کہ نبی کے متعلق معرفت نبی کے متعلق یہ علم اور معلومات ہونی چاہیے پہلی معلومات کہ پوری کائنات کے رسولوں پہ گمبر بن کر کے آئے ہیں دیکھیں اس سلسلے میں قرآن پاک صورت عال عمران کی آیت نمبر اکیاسی ہے وہ دراسا سمجھنا ہے کہ دنیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنا رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا یعنی ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا پہ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو اس نبی سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ جائیے ہم آپ کو ابھی فلاں قوم فلاں علاقے فلا ملک کے لیے ہم آپ کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیج رہے ہیں آپ جائیں قوم کو دعوت لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی موجودگی میں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور میں ان کو رسول پیغمبر بنا کر کے آپ بھیج دیا اور تمہاری زندگی میں وہ آ گئے تو تمہیں تمے تم لیے بھی آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے آخری نبی پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا یعنی تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالی نے وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ کو نبی اور پیغمبر بنا کے بھیج رہے ہیں آپ کی رسالت تو نبوت اس وقت تک دنیا میں چلے گی جب تک کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں آ جائیں اگر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آ گئے تو لتؤمنوا به وترنصرونه تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا یہ سورہ ال عمران کی ایت نمبر 81 رب 81 فرمایا واذ اخذ الله ميثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمہ سم رسول مصد کل مینبی و رتم سر آخر تمری کالو اکرنا کالا فسحدوان شاہری یہ آیت بالکل واضح ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالی نے یہ عہد لیا تھا اس لیے حقارے نبی کے متعلق اس قائم اسی لیے اب قیامت تک آنے والا کسی بھی مذہب کا انسان ہو چاہے وہ کسی نبی کو مانتا ہو اور رسول کو مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو اب قیامت تک کوئی بھی انسان سراعتی مستقیم یا کوئی جنات ہدایت پر نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمارے آخری نبی کا کلمہ نہ پڑھ لے ہمارے آخری نبی پر ایمان نہ لائے اسی لیے آج دنیا کے اندر چلو مشرقین تو ہی ہیں بت پرست دو قسم کے کافر ہوتے ہیں غیر مسلمین دو قسم کے ہوتے ہیں یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر دنیا کے اندر جو کفار ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک کو اہل کتاب کہا جاتا ہے ایک کو وفنی کہا جاتا ہے یعنی کتابی اور بت پرست بت پرست کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں شجر کی حجر کی آسمان کی سورت کی چاند کی جیسے مجوسی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں بدھسٹ ہیں اس طرح سے اور کوئی ان کو کہا جاتا ہے وسنی اور دوسری وہ ہیں جن کو وسنی نہیں بلکہ کتابی کہا جاتا ہے کتابی کا مطلب یہ ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہو جو کسی نبی کے کا کلمہ پڑھنے والے ہوں کسی نبی پر ایمان رکھنے والے جسی یہود و نصارہ یہودی آج، آج، آج، آج، آج، آج، جو ہیں وہ موسا علیہ السلاط اسلام پر ایمان رکھتے ہیں نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تورات ان کی آسمانی کتاب ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کتابی کتابی کا مطلب یہ ہے یا اہل کتاب کتابی کا مطلب ہے کسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور جنت پر آخرت پر حساب اور کتاب پر فرشتوں پر ان تمام چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ کسی آسمانی کتاب یا کسی رسول کے متبعے ہیں اسی طرح سے عیسائیوں کو دیکھ لیں عیسائی جو ہیں وہ بھی حضرت عیشار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور انجیل نامی آسمانی کتاب پر وہ ایمان رکھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کتابی چاہے وہ کسی نبی پر ایمان رکھنے والے یہود و نسارہ ہوں یا کوئی اور ہو اللہ کے رسول نے رمایا نمایا اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد نجات کے لیے اب وہ کتابی یا اہل کتاب جو اپنے نبی اور اپنی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے نجات کے لیے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اب اس کے لیے اس پر بھی واجب ہے کہ ہمارے آخری نبی پر ایمان لائے اور قرآن پر ایمان لائے اگر وہ اپنے آخری نبی پر اور نہ قرآن پر ایمان نہیں لاتا موسا علیہ اللہ اور طورات پر ایمان رکھا اور مر جائے تو وہ انسان اس غیر مسلم ہو کے مرے گا کافر مشرق بن کر کے مرے گا اس کے نصیب میں جنت نہیں ہے بشرتی کی آخری نبی کا زمانہ وہ پایا ہو اگر آخری نبی کا زمانہ نہیں پایا وہ اپنے نبی پر اور آسمانی کتاب پر سچے دل کے ساتھ <سؤال> اور موسم علیہ لائش کے مطابق عمل کرتا رہا تب تو, تو جنت میں جائے گا لیکن اگر آخری نبی آ گئے اللہ نے وسلم کو نبی بنا کر کے جب سے بھیجا اس وقت سے لے کر کے اب قیامت تک کوئی کتابی جنت میں نہیں جا سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آخری نبی پر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہ لائے چنانچ حدیث صحیح مسلم کی ہے ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاط نماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے رشاط نمایا وقس و محمد ولدی نقص و محمدی ولا نسرانی لا لا ولا نسرانی تم مجموت وی كان من الا النار اور ایک روایت میں کیا ہے آپ نے فرمایا بلدی ارسل تبھی الہ کان صحابار او کما کالن سا صاحب یعنی اللہ کے سفر اس ذات کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری اس امت کا اس امت کا کوئی انسان چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو اگر اس سے معلوم ہو گیا کہ میں دنیا میں نبی بن کر کے آ چکا ہوں پھر بھی میرے اوپر ایمان لائے گے اگر وہ مر گیا پھر وہ مر گیا تو وہ سیدھے جہان میں جائے گا اس حدیث میں نبی علیہ سراف صاحب نے ایک عظیم دو چیزیں بیان کی ہیں جو سمجھنا ہے نمبر ایک یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ کے سول نے امتی قرار دیا ہے امتی قرار دیا آن فرمایا لا نفس محمدی لا جسم منہاد ہل اما یہودی اس امت کا امت محمدیہ کا کوئی بھی انسان چاہے یہودی ہو یا عیسائی اگر اسے پتا چل گیا کہ اللہ نے ہم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے مگر پھر بھی وہ میرے اوپر ایمان نہ لایا اگر میرے اوپر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا دیکھیں وہی وہ سنا دی یہاں دو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں اس حدیث میں نمبر ایک اللہ کے رسول میں ہاد امہ دیکھیں یہود نسارا سب کو اللہ کے رسول نے اپنا امتی قرار دیا اپنا امتی قرار دیا تو یاد رکھیں بڑا تعجب ہوتا ہوگا کہ یہودی عیسائی ہندو سکھ بسٹ یہ سب اللہ کے رسول کی امتی ہوں یہ آپ کو نئی چیز لگتی ہوگی تو یاد رکھیے گا یہ جتنے جب اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی پیغمبر بنایا ہے تو سب کے امتی ہو گئے چاہے انسان ہو یا جنت جنت کسی بھی مذہب کا ہو حقیقت میں ہو نویق محسوس سلم کا امتی ہے امتی جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں امت دو قسم کی ہوتی ہے اس کو پہلے سمجھ لیں ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت امت دعوت اور امت اجابت امت دعوت میں پوری کائنات کے انسان قیامت تک جنات ہیں قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جنات نبی علیہ سراف کے کی امتی ہی ہیں لیکن ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت نبی علیہ سراب پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے زبان مبارک سے قرآن کے اندر اعلان کروایا تھا کلیا الناس این رسول اللہ ار یمی اے نبی آپ لوگوں کو اعلان کر دیں اے دنیا کے لوگوں ہم تمہارے تمام لوگوں کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں ایک دو کے لیے نہیں یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے ہندوؤں کے لیے سکھوں کے لیے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو چونکہ ان کو نبی نے دعوت دیا صحابہ نے دعوت دیا اور قیامت تک ان کو نبی پر ایمان لانے مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے گی اسی لیے ان کو کہا جاتا امت دعوت دومت دعوت اور ایک ہے امت اجابت امت اجابت کس کو کہتے ہیں جو لوگ چاہے مسلمان ہوں چاہے مشرق ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں اہل کتاب ہوں یا بت پرس ہوں جو بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے انہوں نے دعوت کو قبول اجابت کے معنی قبول کرنا تو چونکہ ان لوگوں نے نبی احترا صاحب کی دعوت کو قبول کر لیا آپ پر ایمان لائے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے امت اجابت یعنی ایسی امت جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا ایک بات تو یہ اب حدیث تو دو دوسری چیز حدیث میں کیا بیان کیا گیا اللہ ماتے ہیں، چاہے یہودی ہو یا عیسائی گرچہ وہ موسا پر ایمان رکھتا ہے تورات پر ایمان رکھتا ہے جنت اور جہنم پر ایمان رکھتا ہے ہزاروں نبیوں پر ایمان رکھتا ہے اسی طرح سے عیسائی کو لے لیں عیسائی گھر چھ سارے نبیوں پر آدم علیہ السلام اسلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت عیشا علیہ الصلاۃ اسلام تک سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے عیسائی اور اسی طرح سے تمام آسمانی کتابوں انجیل زبور انجیل پر ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا اب ہمارے دنیا میں آ جانے کے بعد وہ تورات اور انجیل موسا اور عیسیٰ پر ایمان کافی نہیں ہے اب اس کے اوپر واجب ہیں کہ ہمارے اوپر بھی ایمان لائے اور ہماری اطاعت کرے تب وہ مسلمان ہوگا اور وہ نجات پائے گا اگر کسی یہودی عیسائی نے نبی علیہ السلات کا بارے میں علم ہو ہی گیا ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول کلمہ نہیں پڑھتا سکھ کے دل کے ساتھ وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا اسی لیے ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھیں نبی علیہ سراط صاحب نے اس طرح سے اور بہت ساری احادیث میں تاکیب کیا ہے کہ ہر مترف ہر انسان اور جنات پر ہمارے نبی علیہ سراط پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان لائے گا تبھی اسے مسلمان کہا جاتا ہے اگر ایمان نہ لایا تو وہ مسلمان داخل نہیں ہو سکتا اور نہ تو نجات پا سکتا ہے کتنا بھی سچا نموسا اور عیشاء مستراسلام کی پیروی کرنے والا ہو ہزاروں لاکھوں نبیوں پر ایمان رکھا لیکن ہمارے نبی کے آ کے بعد اگر وہ نبی پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے وہ نجات نہیں پا سکتا وہ انسان جہنم میں جائے گا کیوں نبی پر ایمان لانا نبی علیم کے آ جانے کے بعد ہر انسان اور جنات پر واجب ہے اللہ عمل کی توفیق سے فرمائے اکور و کو آج سخر اللہ من کو